میں اللہ رولج جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں جس روز براد ہے قیامت کا دن تمہیں کیا جواب دیا گیا یعنی اسلام کی طرف جو دعوت تم نے دنیا کو دی تھی اس کا کیا جواب دنیا نے تمہیں دیا وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں یعنی ہم تو صرف اس محدود ظاہری جواب کو جانتے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں ملتا ہوا محسوس ہوا باقی رہا یہ کہ فل حقیقت ہماری دعوت کا رد عمل کہاں کی کہ صورت میں کتنا ہوا تو اس کا صحیح علم آپ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا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 و اذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امننا و شهد باننا مسلمون پر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسی یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی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 پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا ابتدائی سوال تمام رسولوں سے بحث مجموعی ہوگا پھر ایک ایک رسول سے الگ الگ شہادت لی جائے گی جیسا کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بتصریح اشاد ہوا ہے اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیا جائے گا وہ یہاں بطور خاص نقل کیا جا رہا ہے تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا یعنی حالت موت سے نکال کر زندگی کی حالت میں لاتا تھا گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں یعنی ہواریوں کا تجھ پر ایمان لانا بھی ہمارے فضل اور توفیق کا نتیجہ تھا ورنہ تجھ میں تو اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ اس چھٹلانے والی آبادی میں ایک ہی تصدیق کرنے والا اپنے بلبوتے پر پیدا کر لیتا ضمن یہاں یہ بھی بتا دیا کہ ہواریوں کا اصل دین اسلام تھا نہ کہ عیسائیت مر یمست رب نیل تم کو تمنی حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے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 اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ معترضہ اس گفتگو سے متعلق نہیں ہے جو قیامت کے روز ہوگی بلکہ اس کی اس پیش کی حکایت سے متعلق ہے جو اس دنیا میں کی جا رہی ہے قیامت کی سونے والی گفتگو کا ذکر یہاں کیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ موجودہ زندگی میں عیسائیوں کو اس سے سبق ملے اور وہ راہ راست پر آئیں لہذا اس گفتگو کے سلسلے میں حواریوں کے سواقع کا ذکر بطور ایک جملہ معترضہ کے آنا کسی طرح غیر متعلق نہیں ہے قالوا نريد ان کلو بنے ون الدا کتنے کتنے ون کو مین شہیدی انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو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 بَعْدُ مِنكُمْ ملک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 ممکن ہے کہ یہ نازل ہوا ہو اور ممکن ہے کہ ہواریوں نے بعد کی خوفناک دھمکی سن کر اپنی درخواست واپس لے لی ہو